لہجہ غزل مزتر خیرآبادی آواز و پیشکش راہل فاروق پنجائے شباب کر کے مجھے کہاں گیا میرا بچپن خراب کر کے مجھے کسی کے درد محبت نے عمر بھر کے لیے خدا سے مانگ لیا انتخاب کر کے مجھے یہ ان کے حسن کو ہے صورت آفرین سے گلا غضب میں ڈال دیا لاجواب کر کے مجھے وہ پاس آنے نہ پائے کہ آئی موت کی نیند نصیب سو گئے مصروف خواب کر کے مجھے میرے گنا زیادہ ہیں یا تیری رحمت करीम तू ही बता दे हिसाब करके मुझे मैं उनके परदाए बेजा से मर गया मुजदर उन्होंने मार ही डाला हिजाब करके मुझे